ہمارے بعض علماء کہتے ہیں ناممکن ہے یہ بات بھی درست ہے میں آپ کو فتویٰ سناتا ہوں یہ, فت... یہ بات کس نے کہی ہے اور کیوں کہی ہے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے ان کی مجموع فتح و مفالات سے جلز نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو چھپن ون ففٹی سکس میں شیخ صاحب سے سوال کیا گیا سوال نمبر سات اور نمبر سال یہ کہہ رہا ہے کہ من خلال تحریر خراف کہ شیخ صاحب آپ آب، آپ آب، نے رافضیوں کی تاریخ پڑھی ہے آپ کو علم ہے اس کے متعلق ہمارا سوال ہے ماں ہوں موقف حکومت تقریب آپ کا موقف کیا ہے جو آج کل اہل سنت اور احتشیر کو آپس میں ملانے کی تحریک چلے جا رہی ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں؟ التقریب و بین اہلسن غیر ممکن. تقریب ایک دوسرے کے قریب ہونے سے لفظ رافضی اور اہل سنت آپس میں مل جانا قریب ہونا یہ ناممکن. ناممکن ہے کیوں لا العقیدہ مختلف ہے کیونکہ دونوں کو عقیدے بھی مختلف ہیں اہل السنہ و جماعت توحید الحا وہ اخلاص ال عبادت علی اللہ اب شیخ صاحب نے وجہ بیان کی ہے اور عقید بھی بیان کر رہے ہیں کہ فرق کیا ہے السن و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی توحید اور عبادت میں اخلاص اللہ تعالی کے لیے وہ لا الد ام احد اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو نہیں پکارا جائے گا لا ملك مقرب ولا نبی مرسل نہ تو کسی قریب فرشتوں کو پکارا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نہ ہی کسی نبی مرسل بھیج ہوئے نبی کو بھیجوے پہ عمر هو وہ سبحان علم الغیب اور علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ میں نے عقیدت عقید یہ عقیدہ بھی ہے محبت الصحب رن عنہم گئیں کہ وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو جائے وہ عنہم اور ہر وقت جب ان کا نام لیتے ہیں تو ان پر دعا کرتے اللہ تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے وہ ایمان بھی افضل خلق خق فضا بیل اور یہ بھی ایمان ایمانز الجماعت کا کہ انبیا المسات السلام کے بعد سب سے افضل اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے انبیاء کے بعد وہ صحابہ ون افول ہوں بکر صدیق وصبس أفزل صحابك رامسه سيد ربكرا صديق رضا رب الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضا الله عن الجميل استرتيب سيد والرافضة خلاف ذلك رافضه كعقيدة اسكبل كل خلافه فلا يمكن الجمع بينهما تكبه دونك الجمع نحيك يا جاسك كما أنه لا يمكن الجمع بين اليهود والنصار والوثنين وأهل السنة هدب هاري بعد جيسا كنا ممكنه کہ یہود نسارا اور بت پرست حسنت کے ساتھ مل جائیں جب وہ نہیں مل سکتے تو یہ بھی نہیں مل سکتے جب وہ متحد نہیں ہو سکتے تو یہ بھی متحد نہیں ہو سکتے فقر زلق بس اسی طریقے سے لاہوں کی نہ تقریب سننا اختلاف لقیب رت عبانہ بس اسی طریقے سے ناممکن ہے کہ رافظی اور اہل سنت اہلسنت آپس مل جائیں کیونکہ دونوں کے کی عقائد مختلف ہیں اس کے بعد میرے سوال شیخ صاحب سے سوال کیا گیا وہ خارجی کا شیوئی ہو گئی رہا اچھا یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم مل نہیں سکتے لیکن کیا ہم ان کے ساتھ مل کر ایک باہر کے دشمن کے خلاف یا باہر کے دشمن کو مارنے کے لیے توڑنے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ مل سکتے ہیں جیسے کہ سوشلسٹ ہیں یا دوسرے, دوسرے کوئی بھی طاقت ہے کافر طاقت کا جواب ہے لا أرى ذلك ممكنا ما يسمجتا هو كي يه ناممكن هي بل يجب على أهل السنة أن يتحدوا وأن يكونوا أمتاً واحداً وجسداً واحداً بل واجبتو يه هي إلى سنت پر كي هو آقصنا مل جائن اور ایک أمت بن جائن ایک جسم كترى وأن يدعو وأن يدعو الرافضة وأن تزموا بما دلّ عليه وأن يدعو الرافضة وارد رافضوكو الدعوة دين ان يلتزموا بما دل عليه كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم كي هو جو کچھ اللہ تعالی کی کتاب میں یعنی قران مجید میں اور جو کچھ وسلم کی سنت میں آیا ہے صحیح سنت میں آیا ہے اسے کو حق سمجھ عمل کریں ان يلتزموا بما دل عليه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله من الحق فإذا التزموا بذلك صاروا اخواننا بس جب قرآن اور حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم پر واجب ہو جاتے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اما ممسری ہوں احلائی لیکن اگر وہ ہٹ درمی کی وجہ سے جس چیز پر وہ ہیں اسی پر وہ اپنی زندگی گزارتے رہیں مغ صاحب صاحب الرام خالی کہ وہ صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں بغض کرتے ہیں ان کو گالی دیتے ہیں اللہ بہت قليل یعنی بہت کم صحابہ کو وہ گالی نہیں دیتے وہ سب صدیق و عمر اور سیدنا اب بکر صدیق سر عمر خطاب وغیرہ اجمعين گالی دینا برا بلا کہنا و عبادت اہل بیت اور اہل بیت کی عبادت کرنا اہل بیت کی کائلہ <تصفيق> رضی اللہ عنہا فاطمہ الحسن و حسین بن ابی طالب فاطمہ الزهراء رضی اللہ عنہا عنه. والحسن والحسین غیر الحمد اجمعین ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو پکارتے ہیں ان کے لئے نظریں اور نیازیں کرتے ہیں ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں اور دیگر عبادات عبادت وہ اعتقاد اشر وہ ان کے جو اعتقاد ہے بارہ اماموں پر انحم معصومون کہ وہ معصوم ہیں وہ انہم المود الغیب کے وہ علم غیب جانتے ہیں کُلحد امپ وال الباق یہ سب باطل سب بھی بڑا باطل ہے و كل هذا يخالف ما وہ کلحید خالفماسّلم جماعہ اور اس سب سے اختلاف ہے پسندوں پہ جماعت کو شیخ صاحب کے واضح الفاظ ہیں یا شیخ صاحب کے فتویٰ موجود ہے بعض نے نہیں کہا ہمارے سب سے بڑے شیخ ہیں شیخ بن باز کے فتوی ہیں اور بات واضح ہے اور شیخ صاحب کا فتو ہمارے سلاقوں پہ ہے کیوں کیونکہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے مخالف نہیں ہے اگر شیخ صاحب کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں جو قرآن حدیث کے مخالف ہوں تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ہمارے نزدیک شخصیت پرستی ہم نہیں جانتے ہمارے نزدیک کسی عالم کی قدر و قیمت تب تک ہوتی ہے جب تک وہ قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے جب وہ قرآن حدیث کے خلاف بات کرتا ہے تو ہم دیکھتے کہ اس نے یہ بات کیوں کی ہے جہالت کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے ہمارے نزدیک کوئی عالم معصوم نہیں ہے کوئی امام معصوم نہیں ہے اگر غلطی ہوئی ہے اور وہ مشتحد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک اجر ضرور ملے گا اشتہاد کا لیکن اگر وہ ہٹ دھرمی کرتا ہے اس کو حق کا علم بھی ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف بات کرتا ہے قرآن حدیث کے خلاف اپنے فتوی دیتا ہے اسے نصیحت بھی کی جاتی ہے پھر وہ نہیں مانتا تو ہمیں نزدیک کو کوئی عالم نہیں اسے کوئی قدر و نہیں ہے لیکن ہمارے مشاہف الحمدللہ للہ تقریباً شیخ بن باز شیخ بر حسین اللہ کی تقریباً آٹھ سے نو ہزار کیسٹ ایک کیسٹ میں ہمیں ایک لفظ نکال کے دکھائیں جو قرآن سنت کے مخالف ہے ہم اس کی مذمت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس قول کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں ہاں اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے میں نے کہا ہے لیکن کسی قول ایسا قول جس پر کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ قرآن سنت کے مخالف پھر ہر ترمی کرتے رہیں اور اس کو نہ چھوڑیں تو ہم اس کے جواب دیں شیخ صاحب نے یہ بات کیوں کی سال نے سب سے پہلے کیا سوال میں کیا لکھا ہے کہ آپ ان کی تاریخ سے واقف ہیں الحمدللہ جو واقف ہے اس نے تو ہی فتویٰ دینا ہے اس نے میں نے اپنے بات کے شروع میں کیا کہا تھا دو باتوں میں سے ایک ہے یا تو آپ کو علم ہی ان کا عقیدہ کیا ہے یا آپ کو علم ہے لیکن آپ کے جذبات اور جوش نے آپ کو بھلا دیا تو آئی دیکھیں شیخ صاحب نے یہ فتویٰ کیوں دیا کے تعلق سے میں چند باتیں کروں گا کیونکہ ایک عقیدہ ہے وہ اسی پہ تبھی میں بات کرتا ہوں ابھی جو اہم بات ہے کہ امام منتور ان کا جو بارواں امام ہے جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں ان کا عقیدہ کہ وہ آئے گا ہم اسے بحث نہیں کرتے ابھی تک کیوں نہیں آیا بارہ سو سال گزر گئے ہیں امت میں یہ مصیبتیں اتنی مصیبتیں ہیں اب وہ بعد میں آخر میں آ کے کیا کرے گا برآل یہ الگ باتیں ہیں میرے ایک گزارش ہے کہ وہ کیوں آئے گا یا جب آئے گا تو وہ کیا کرے گا یہ تو ہمارے ہک کے سوال کرنا ہمارے سوال کرنے سے انہوں نے خود جواب دیا ہے اپنی کتابوں نے کہ وہ آ کے کرے گا کیا میں صرف تھوڑے سے وقت میں یہ وضاحت کروں کہ جب وہ آئے گا تو کیا کرے گا اور اس کے سب سے جو اہم اعمال ہیں سب سے اہم اعمال جیسے ان کی کتابوں میں ہے ہونا چاہیے کفر کو مٹانا توحید کے جھنڈے کو بلند کرنا امت میں جو جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ کافر غلبہ ختم ہو جائے اور دین سے سر بلندی ہو امت کا متحد ہونا سب کو جمع کرنا کلمہ توحید کے نیچے یہی ہونا چاہیے آج امت میں ہی تو مصیبت ہے اور کیا ہے شرک کو ختم کرنا بدایات کو ختم کرنا یہی ہونا چاہیے کہ نہیں آئیے دیکھتے ان کہ کتابوں میں امام منتظر امام محدوں کا جو ہے جو منتظر ہے بارہواں امام جب آئے گا وہ کیا کرے گا مجلس نے بہار الانوار میں جیت نمبر باون ففٹی ٹو سفر نمبر تین سو چھیاسی میں تھری ہنڈریڈ ایٹی سکس میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب وہ نکلے گا وہ سب سے پہلا کام کرے گا وہ ابو بکر اور عمر کو قبر سے نکالے گا تازے تازے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں پھینک دے گا نمبر دو امن ام امین صدیقہ سدی اللہ رنہا قبر سے نکالے گا اور زنا کے حد قائم کرے گا نمبر تین مسجد حرام کو گرائے گا اور مسجد نبی کو بھی گرائے گا بہار الانوار آپ نوٹ کر لیں جو حوالے ہیں بہار الانوار جلد نمبر 52, 52 صفحہ نمبر 338 اور قبرص کی غیبہ کی کتاب صفحہ نمبر 282 میں لکھتے ہیں جب قائم یعنی جب ان کا بارہواں امام آئے گا تو مسجد حرام کو توڑ دے گا کیوں تاکہ وہ اسے دوبارہ صحیح بنیاد پر دوبارہ تعمیر کرے ابھی یہ بنی وہ غلط بنیاد پر تعمیر ہے اور مسجد نبوی کو بھی توڑ کر صحیح بنیاد پر تعمیر کرے گا پانچواں کام جو کرے گا قبلے کو تبدیل کر کے کوفہ کی طرف کر دے گا مکہ سے کاغا سے فیض کا شانی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک کوفہ والو تمہیں اللہ تعالی نے سب سے افضل بنایا ہے تم سب سے بہتر ہو تمہاری نماز کا رخ آدم کے گھر کی طرف نوح علیہ السلام کے گھر کی طرف ادریس کے گھر کی طرف ابراہیم کے مسلح کی طرف اور دن گزرتے جائیں گے حتیٰ کہ حجر اسود بھی اسی میں تبدیل کیا جائے گا الوافی جلد نمبر ایک سفر نمبر دو پندرہ شہر کوفہ عراق والا نمبر چھ چھٹا کام جو کرے گا نئی چیز لے کے آئے گا نئی کتاب لے کے آئے گا نیا حکم لے کے آئے گا بہارول الانوار مجلسی جی صرف جلد نمبر باون صفحہ نمبر تین سو چوبن میں تھری ہنڈریڈ اینڈ ففٹی فور لکھتے ہیں یقوم و قائم بے امر ان جدید و کتاب جدید و قواہ جدید نئی چیز نئے امر نئی کتاب اور نئے حکم لے کے آئے گا اچھا یہ نیا کیا ہے اس کے ہمیں پریشانوں کی ضرورت نہیں ہے تفصیل خود کرتے ہیں ہم اب تر طرف سے ان شاء کچھ نہیں کہیں گے نمبر نو نوا کام جو کرے گا یککم بحکم آل دود جو حکم اور فیصلے کرے گا وہ آل دعود علیہ السلام کے فیصلے سے فیصلہ کرے گا آل دعود کون ہے جانتے ہیں آل دود کون ہیں یہود ہیں اللہ کے بندے آدو نہیں جانتے آپ لوگ آل دعود علیہ السلام یہود کو نے ایک بات باندھا ہے کہ جب اماموں کو اللہ تعالی ظاہر کرے گا یا جب ان کا غلبہ ہوگا حکم ظاہر ہوگا تو وہ آل دعود علیہ سات وسلام کے طریقے سے فیصلہ کریں گے اور ان سے دلیل بھی نہیں پوچھی جائے گی کہ یہ عمل کیا کیوں ہے بولا یوس البینہ ہے باب یوں ہے اقدر کلین بابن ام علیہ السلام اذا امرهم بحکم آل ولا پوچھیں گے تو قرآن سننے سے پوچھے گا نا وہ کہیں یعنی گے ختم کہ وہ فیصلے جو قرآن حدیث سے نہیں ہے پھر اس بات کو باندھنے کے بعد ایک روایت پیش کی ہے ابی عبداللہ جعفر صادق سے اور واللہ ان سے بری ہیں جعفر صادق ان سے بری ہیں لکھتے ہیں اذا قام قائم قائم محمد جب کون ہے بارہواں امام جب آل محمد کا قائم ہے بارواں امام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے گا تو وہ آل دعود اور سلیمان علیہ صلاحت السلام کے فیصلے سے فیصلہ کرے گا ولا یوس البینہ اور ان سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی اصول کافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ستانوے اور یاد رکھے اصول کافی رفظوں کے نزدیک ایسی ہے جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری اتنی معتبر ترین کتاب ہے نمبر دس دسواں کام رہتا ہے یقتل العرب کل جتنی عربی سب کو قتل کرے گا ایک عربی نہیں چھوڑے گا مجلس کی بہار انوار صفحہ نمبر باون جلد نمبر باون صفحہ نمبر تین سو انچاس تھری ہنڈریڈ فورٹی نائن دکھتے ہیں ماں بب یا بہینا وہ بہن عرب ہمارے اور عربی کے درمیان صرف ایک چیز رہے گی وہ ہے ذبح ہے کسے کہتے ہیں دب ہے گلا کاٹنا گردن اتارنا گردن کا اتارنا اور دوسری جگہ پہ لکھتے ہیں کہ امام منتور جو ہے وہ عربیوں پر جفر احمر کا فیصلہ کرے گا اور جفر احمر کا فیصلہ ہے قتل کرنا ان کو قتل کر دیں گے صرف عربی نہیں میں ہم بھی شامل ہیں ان کا نظر عربی وہ ہر وہ ہے جو وہ ہے جو اہل سنت ہے یاد رکھے برحال بعض لوگ سمجھتے ہیں یاد رکھیں اکثر رافضی بھی شیعہ بھی اپنے عقیدے سے غافل ہیں اس عقیدے سے جو میں نے بیان کیا ہے کو کتابوں سے اکثر غافل ہیں بلکہ بعض رافضی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رتنی کافی ہے کہ ہم اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں ان کے شان میں گستاخی کرنا کفر ہے ان یہ عقیدہ ہے اور وہ اپنے آپ کو یہی تسلی دیتے ہیں کہ ہمارے نجات یہی کافی ہے ہم شیعہ ہیں ہمارے نجات کا ذریعہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم آل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہیں ان کو سب سے آگے کرتے ہیں اور انہیں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا میری یہ گزارش ہے کاش کہ آپ لوگ یہ جان لیتے کہ آپ کے علماء اور آپ کے علماء کی کتابوں میں جہاں پر وہ آپ کے اماموں کو اہل بیت کو بلند درجہ دیتے ہیں اور اتنی بلند کہ انہیں محبود بنا دیتے ہیں اور ان کے عبادات صرف کر دیتے ہیں دعا اور پکار اور قربانی نظر نیاز اس کے برعکس انہی کتابوں میں دوسری جگہ پر وہ ان کی گستاخی بھی کرتے ہیں اور اس گستاخی کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے والا حیران ہو جائے کہ ہم کیا سن ابھی تو اتنے بلند درجے دیکھے اسے پکار اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے وہی تمہارے کام آئے گا جنت کا وہی راستہ ہے وہ دوسری طرف ان کی میں اتنی بڑی گستاخیں تو میری یہ چند ابارات ابھی میں پڑھوں گا یہ ان کے لیے ہے شیعوں کے لیے ہے شا... جو شاید ان سے غافل ہیں میرے ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھا گیا ہے کہ ہماری نجات کا ذریعہ اتنی ہی کافی کم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں میں آپ کی کتابوں سے یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کے نزدیک اہل بیت کی کیا قدر و قیمت ہے آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ آپ لوگ کی کتابوں میں ایسی گستاخانہ باتیں کیسے آ سکتی ہیں ایک طرف سے آپ کہتے ہیں جو ربیر کی گستاخی کرو وہ کافی ہے پھر آپ خود گستاخی کرتے ہیں اس کی چند مثالیں ہیں نمبر ایک گدھے کی روایت گدھا گدھا جو جانور ہے گدھا جو ہے اس کی ایک روایت ہے کہتے ہیں امیر انکمن علیہ السلام یعنی علی بنا ابی روتن نے ہوں ان کو خبر دی ہے گدھے نے عفیر نے یہ سند ہے روایت کی عفیر کیون عفیر ہے کون سا گدھا ہے نبی کریم وسلم کا گدا نام اس کا نام کیا تھا رفیر لیکن صحابہ کرام نے گدھے کا نام تک بھی بیان کیا ہے بتي مؤبتنا الليكن صلى الله عليه وسلم ابو عفير بيان كراهه روايه ان मेरे मां बाप رسول الله صلى الله عليه وسلم دیکھیں ہنسنے کی بات نہیں ہے میری گزارش ہے بلا یہ لوگوں کے یہ عقائد ہیں اور جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میرے باپ نے اپنے دادا سے انہوں نے اپنے باپ سے یہ روایت کی ہے یعنی چوتھا جو باپ ہے فیر کا نوح علیہ سعد السلام کے سفینے میں تھا تو نوح علیہ ساد اسلام اٹھ کے گئے اس گدھے کی طرف اور ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اور یوں کہا بلکہ دعا کی کہ اس گدھے کی لا حول ولا کہ اس گدھے کی کمر سے ایک ایسا گدھا نکلے گا جس پر سید النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کریں گے اور وہ خاتم النبین ہوں گے تو اللہ کا شکر ہے وہ فیر فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ گدھا بنایا یہ اصول کافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سنتیس تو اس میں کیا پہلی بات یہ ہے کہ گدھا بھی روایت کرتا ہے دوسری بات یہ ہے سیدنا علی بن اب طالب جن کو آپ پہلا امام مانتے ہیں کہ وہ گدھے سے روایت نقل کرے گا کیونکہ شان میں گستافی نہیں ہے میں صرف اتنا ہی کہوں گا اے جزاس اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے جن جی لوگوں نے صحابہ اکرام روا فینوں کی روایت کو چھوڑا تو اللہ تعالی نے دنیا میں دکھا دیا جب سچوں کو چھوڑا تو گدھوں سی روایت انہوں نے بیان کی یہ دنیا میں تاکہ ہر عقل والا ہر سمجھدار بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اپنی اپنے کانوں سے سن لے جو صحابہ اکرام کا مستاخ ہے اس کے ساتھ یہی ہوگا عقل مر جاتی ہے کوئی عقل مند انسان کوئی باضمیر انسان کوئی با ایمان انسان کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا سب سے عظیم شخصیت گدے سے روایت کرے گی پر یہ اصول کافی میں تھی دوسری بات سیدنا علی بن ابی بل ابار پھر دوسری بات نقل کرتے ہیں یعنی دیکھیے ابی ابیقار کی شان میں گستاخی دیکھیں کہتے ہیں بہار الوار پھر مجلسی کی جلد نمبر اکتالیس صفحہ نمبر چار میں لکھتے ہیں کہ کیب مومن علیہ اللہۃسلام یعنی کون سیدن علی بن ابی بلابقار اب اللہ تعالیٰ سب کو علیہ السلام کہتے ہیں برحر جی کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان نواہ کا خلاصہ کسرا میننا اور اننا رحمتن علی کہ اللہ تعالی نے کسرا کو آگ سے بچا دیا آگ سے نکال دیا اور اب آگ کس پر حرام ہے تیسرا کون ہے تیسرا جانتے ہو فارسیوں کا ایمپر ان کا بادشاہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خط کو بھاڑ دیا کسرا کہاں پہ تھا کس زمین پہ تھا ایران تو انہوں نے کسرا جو مجوسی تھا جو آگ کا پجاری تھا جس نے زندگی ساری آگ کی عبادت کی ہے جو سب سے بڑا ظالم تھا اور اس کے ظلم کی انتہا گستاخی کی انتہا کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ کے اپنے پاؤں کو نیچے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس کے سگے بیٹے نے اسے حکومت سے کرسی سے اتار دیا اور اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے بن گئے کیا سیدنا علی بن طالب عبید ہوں ایک کافر بدکار ظالم کے لیے کبھی کہہ سکتے کہ جن کے جہنم اس پر حرام ہے کیونکہ شان میں گستاخی نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ کے پھر یہاں پہ انصاف ہے جب سب سے بہترین امت میں جب سب سے بڑے سچے تھے سب سے بڑے مومن تھے جب تم لوگوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور, اور یہ کہا کہ یہ مرتد ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان سے سب سے بڑے کافر کو جہنم یہ تمہارا عقیدہ بنایا اور تمہاری زبان سے اس کو ظاہر کروایا کہ کس طرح جیسا سب سے بڑا ظالم اور کافر جہنم میں نہیں جائے گا اس پر جہنم حرام ہے نمبر تین سیدن علی بن ابی طالب رغ اللہ تن بندہ کیا کہے چھوڑ دیں اس کو کافی ان کے بارے میں سیدرا رب الحا کے متعلق اب پہلی گستاخی سیدن عید بن طالب دوسری گستاخی سیدہ سعیدہ فاقت الظہرا رغ انہ پر کہتے ہیں جب سید حسین مغرب انہ کے پیٹ میں تھا حمل میں تھی تو وہ ان سے نفرت کرتی تھی حامل تھا لیکن کراہت کے ساتھ نہیں چاہتی تھی کو لین اس وقافی میں ایسے بیان کیا اور فروع کافی میں یہ لکھا ہے کہ فاطم عدال اور اللہ تعین علی طالب سے شادی پر راضی نہیں تھی ان کو پسند نہیں تھے سسین واقع انو کے شان میں گستاخی کہ جب پیدا ہوئے تو اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کیونکہ ماں تو پہلے سے نفرت کرتی تھی جب پیٹ میں تھا تو بچے نے پیدا ہوتے ماں کا دودھ نہیں پیا صحیح فاطمہ میں جارا کا دودھ نہیں پیا اور کسی عورت سے دودھ پیے ہی نہیں تو پھر دودھ کہاں سے پیتا بچہ ہے الحم اللہ, علی اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکنا انگوٹھوں کے منہ میں دیتے تو دودھ پی دیتے تو وہاں سے دودھ پیا ایک مرتبہ پی لیتے دو تین دن تک کافی ہو جاتا ان کے لیے سیدن علی بن بنبی طالب کی بیٹی ام کلثوم تم بغیر عین ہے اور شان میں گستاخی میں نے روایت بیان کی یہ فروق کافی میں ساری یہ بھی فروق کافی میں جلد مردوں ایک سو اکتالی میں دیکھتے ہیں کہ ام کل تم بغیر اب جانتے ہیں کہ کس نے شادی کی ان سے سرور دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی شرمگاہ ہے جس جو ہم سے زبردستی چھین لی گئی یعنی ہم پر زبردستی کی گئی کے طالب کی زندگی میں اختصاب کے ہیں ریپ کو نارود زنا کو جو زنابل بالجبر ہو یعنی یہ سب سے پہلا زنابل بالجبر تھا جو اہل بیت میں واقع ہوا وہ کیا کس نے میری گزارش یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سیدہ وپاری مشکل کشاہ ہے حاجت روا ہے اپنی بیٹی کی عزت اپنی بیٹی کی عزت نہ بچا سکے یعنی کہ کوئی عقل مانتی ہے یہ بات ان کی مشکل کشائی کشا کہاں گئی ان کی حاجت روائی کہاں گئی اتنی ہی نہیں اچھا یہ میں کچھ سم پھر آگے امام جعفر الصادق کی شان میں گستاخی زرارہ سے مشہور روایت ہے کہ زورارا جعفر صادق کے شاگرد میں سے تھا کہ میں نے امام جائفر صادق سے سوال کے تشہود کے بارے میں جب میں نے سنا تو میں نے ان کے منہ کے اوپر داڑھی کے اوپر گوز مارا ہوا خارج کیا نہیں اور میں نے یہ کہا کہ کبھی بھی فلا نہیں پائے گا امام سے سوال کیا جب جواب سنا تو اس کے جواب میں یہ عمل کیا اپنے امام کے ساتھ اور زرارہ ابھی بھی ان کے نزدیک بڑا محدید ہے قابل اعتبار روایت ہے اس کی کلینی نے عباس اور عقیل ہم علیہم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ دو ایسے مرد تھے جو ضعیف تھے اور زلیل تھے یہ بی بھی بیت میں سے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا زین الحبین علیب دنخین اور رنگیریوں کے بڑے اماموں میں سے ہے ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یزید نے اسے کہا کہ کیا تو میرا غلام بننا پسند کرو گے اطرمنت کو دل لی انہوں نے کہا جی ہاں میں تمہارا غلام بننے کے لیے تیار ہوں آخر تک آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتاخی کی بہار انوار مجلسی کی جلد نمبر 43, 43 فورٹی تھری نمبر 78 دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ فاطمہ صدیقہ کے سینے میں رکھا کرتے تھے سینے کے اوپر اپنا منہ جو ہے یعنی جو گائے لگاتے تو اپنا سینہ اپنا چہرہ جو ان کے سینے پہ رکھا کرتے تھے تو یاد رکھیں کہ مومن کی مومن کی مانگ کو یہ زیر نہیں دیتا عام انسان بھی اپنی جوان بیٹے کے ساتھ اس طریقے سے سلوک نہیں کرتا اور یہ تو ہمارے پیرنٹ علی السلام اللہ علیہ وسلم ہے سبحان اللہ علیہ وسلم اور یہ لکھتے ہیں ایون اخبار روا میں صورت الاحزاب کی تفسیر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید زینب اللہ وسلم کو غسل کرتے ہوئے دیکھا اور یہ فرمایا سبحاند خلق پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی اتنی خوبصورت لگی ان کو بلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے دیکھتے تھے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے برحال یہ بات میں نے اس لیے بیاں کی کہ واپسیوں کے متعلق تھوڑا سا بہت زیادہ کچھ جیسے تھوڑی سی چیز ہم جان لیں تاکہ بات تھوڑی سی واضح ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو آج بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ آج کا تو یہ نعرے ہم سن رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے شیعہ اور سنی کے بیچ میں سب مومن ہیں سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں ہم سب کو ایک ساتھ ملنا چاہیے صوفے کے متعلق میں زیادہ وقت نہیں لوں گا ایسے میں چند باتیں صرف یہ بھی انصاف ہے جب رابطوں کی بات کی ہے تو ان کی بھی بات تھوڑی سی کر لیں عقائد تو پورے تقریباً کتنی دس دروسیں کتنی ہیں بریلیت پر دس دروس ہیں وہ جس نے سننا تفصیل سے آپ وہاں پر جائیں وہاں پر اس سی ڈی کو سنیں اس میں تقریباً جو بھی ان کے معروف اور مشہور عقائد ہیں ان پر بات کی ہے غلط فہمی کا بھی اضالہ کیا ہے تو عقائدے کی میں بات نہیں لیکن جو ان کا موقف ہمارے متعلق ہے اس پہ چند باتیں بیان کروں گا امرضا خان بریلوی ملفوظات حصہ اول سفر نمبر ایک روز بارگاہ رسالت میں صاحب اکرام حاضر ہیں ایک شخص آیا اور کنارے مجلس اقدس پر کھڑے ہو کر مسجد میں چلا گیا ارشاد فرمایا کہ کون ہے اسے قتل کرے سدے رتم اللہ انہوں اٹھے اور جا کر دیکھا وہ نہ خوشو خزو سے نماز پڑھ رہا ہے سدے کے اکبر کا ہاتھ نہ اٹھا کہ ایسے نمازی کو این حالت نماز میں قتل کریں واپس حاضر ہوئے اور سب ماجرا عرض کیا ارشاد فرمایا کہ کون ہے کہ اسے قتل کرے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اللہ عنہ اٹھے اور انہیں بھی وہی واقعہ پیش آیا حضور نے پھر ارشاد فرمایا کون ہے کہ اسے قتل کرے مولا علی اٹھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں فرمایا ہاں تم اگر تمہیں ملے مگر تم اسے نہ پاؤ گے یہی ہوا مولا علی اللہ عنہ جب تک جائیں وہ نماز پڑھ کر چلتا ہوا یعنی وہ چلا گیا لکھا ایسے ہوئی ہے. ارشاد فرمایا اگر تم, اگر تم اسے قتل کر دیتے تو امت پر سے بڑا فتنہ اٹھ جاتا بس یہاں تک اس روایت کی کوئی سندن بیان نہیں کی اور یہ بھی بیان ہے کہ یہ روایت کہاں پہ کس کتاب میں ہے کاش کچھ بیان کرتے تو ہم جا کے دیکھتے تو صحیح لیکن اس روا... پہلے اس روایت کو بیان کرتا آگے پھر کچھ اور کہتے ہیں اور بعد میں بیان کروں گا اس روایت کی کوئی سند بیان نہیں کی یہ بیان نہیں کی. کہاں پہ تخریج ہوئی کس نے کی ہے بلکہ صحیح بخاری کی روایت کے مخالف ہے یہ روایت جانتے ہیں کون سی روایت جس میں عبدالخوئی سرد تمیمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستافی کی اور سیدنا دن بن ولید نے تلوار نکالی قتل کرنے کے لیے تو نبی اکریم صحت نے حکم دیا قتل کرنے کا ہی منع فرمایا منع فرمایا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتے یہ تو ہماری روایت ہے جو اس کے خلاف ہے اب آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ ہماری روایت کو جٹلا کر اپنی روایت ثابت کریں اچھا آگے لکھتے ہیں یہ تھا وہابیہ کا باپ جس کی ظاہری و معنی نسل آج دنیا کو گندا کر رہی ہے ہم اور آپ ہم دنوں مکندہ کر رہے ہیں سفا نمبر یہ ملفوظات حصہ سفا نمبر 73 میں سیونٹی تھری میں عرض ایک صاحب کی وہابی کے جنازے کی نماز پڑھی ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے ارشاد وہابی رافضی قادیانی وغیرہ ہم کفار مرتدین کے جنازے کی نماز انہیں ایسا جانتے ہوئے کفر ہے بعض لفظوں میں تھوڑا سا پتہ نہیں کیا ہے پرنٹنگ میں غلطی ہے ان کی اپنا پونے بنا یہی کچھ لکھا میں پڑھ رہا ہوں یعنی کوئی شخص وہاں بھی راوضی کو جانتے ہوئے کہ یہ بھی راوضی اپادیاانی ہے نماز جنازہ پڑھ لی ہے تو وہ کافر ہے میری گزارش ہے سعودی عرب میں کتنی بریوی ہے کم ہے بہت زیادہ ہے بھیا بولتے میں اکیلے بولتے جا رہا ہوں بہت زیادہ ہے نا بہت زیادہ ہے. کیا نماز جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں ہر ہمیں پڑھتے, پڑھتے ہیں ادھر پڑھتے ہیں ادھر پڑھتے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں ہمارا نزدیک تو مجھے مسلمان ہے جس نے نماز جنازہ عسمان کی پڑھی تو کیا مشکل ہے لیکن آپ کے امام کے نزدیک آپ کافر ہو چکے ہیں آپ کے امام نے فرمایا ہے جس نے وہ کی نماز جنازہ پڑھی وہ کافر ہے تو آپ رجوع کریں ذرا اپنے اماموں کی طرف اور اپنے علماء کی طرف برحال آگے وہ صفحہ نمبر ملفظات جسا و صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ میں عرض وہابیے کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے ارشاد نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت ہے عرض، کی مسجد بنوائی ہوئی،, بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں پتہ نہیں کیا بہرحال وہابیوں کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں ارشاد کفار کی مسجد مسل گھر کے ہے مسجد جو ہے جس نماز پڑھتے ہیں کفار کا گھر ہے عرض وہابی مؤذم کی اذان کا اعادہ کیا جائے یا نہیں ارشاد جس طرح ان کی نماز باطل اسی طرح اذان بھی ہاں تغیمن اللہ تعالیٰ کے نام پر جل شانہ ہوں اور نام اقدس پر درود پڑھیے واضح بات ہے کچھ مضاحت کروں تو جا رہی ہے نا اچھا اسی صفحے پر سبحان اللہ اب و حابیوں کی بات ہوئی نا اسی صفحے پر حضور یہ روایت صحیح ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, شا... کے شان اقدس میں ایک کافر مہمان ہوا اور اس خیال سے کہ اہل بیت ادھار بھوکے رہے ہیں سب کھانا کھا... سب کھانا کھا گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر میں ٹہرایا پچھلی رات کے وقت پیٹ میں گرانی معلوم ہوئی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اجابت کی ضرورت ہوئی شرمندگی کی وجہ سے کہیں کوئی دیکھ نہ لے حجر شریف میں غلازت پھیلائی گندگی کر دی مہمان نے وہ زیادہ کھا چکا تھا نا اور تمام بستر وغیرہ خراب کر دیا اور صبح ہوتے ہی وہاں سے چل دیا جب حضور حجرہ شریف میں مہمان کی خیریت معلوم کرنے کی غرض سے تشریف لائے تو یہ کیفیت ملاحظہ فرمائی آپ نے خود نجاست کو صاف کیا سبحان اللہ. خود نجاست کو صاف کیا صحابہ کرام رضال انہم کو اس کی ناشاستہ حرکت پر سخت غصہ آیا صحابق کرام بھی دیکھ رہے تھے تو انہیں خود نہیں کیوں صاف کیا گستاخیں دیکھیں سبحان اللہ برآ اتفاقاً اجرت میں وہ اپنی تلوار بھول گیا کافر تلوار بھی اس کے ساتھ تھی چلا تو گیا اور کی وجہ سے کیا نے غلازت کر دی لیکن تلوار بھول گیا اب واپس ہے تلوار لینے کے لیے اور تلوار بہت اچھی تھی جس کے لیے غلطی اس اس ہوگی اسے مجبورا پھر لوٹنا پڑا یہاں آ کر دیکھا حضور اپنے دست اقدس سے بستر دھو رہے ہیں ابھی تک نبی اکیلے وسلم بستر دھو رہے ہیں امیر امین فاروق اعظم رضا انہوں نے سزا دینے کا ارادہ کیا حضور اقبا صدر نے منع فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے اور اس سے فرمایا تم اپنی تلوار بھول گئے, بھول گئے تھے جہاں رکھی تھی وہاں سے اٹھا لو وہ حضور کے اس خلق عظیم کو دیکھ کر فوراً مشرف با اسلام ہو گیا تو حضور اس روایت یعنی ختم ہو گئی تو حضور اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفار پر بھی نظر عنایت کرنا چاہیے میں اس پورے قصے پر کوئی بات نہیں کروں گا صرف ایک انصاف طلب گار ضرور ہوں تو اتنی گندے ہیں کہ ان کی نماز نماز نہیں مسجد مسجد نہیں نماز جنازہ آپ نے پڑھ پڑھے تو وہ کافر بن جاتے ہو ایک طرف ایک کافر جو شروع سے کافر ہے اس کی غلازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوتے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ کفار پر بھی نظر عنایت کرنی چاہیے کہ ہم ان سے بھی بے گزرے ہیں کہ ہاوی سے بھی زیادہ گہرے گزرے ہیں کہ ان کے لیے تو نظر عنایت کرنی چاہیے لیکن وہ کے لیے کوئی نظر عنایت نہیں ہے اسی صفحے میں یہ آگے پیچھے دس سفر کے بعد نہیں ہے کہ پڑھنے والا پریشان ہو جائے یہاں پر وہاویوں کی بات ہوئی ہے اور اس صفحے میں یہ ہے بہرحال یہ چند باتیں تھیں آگے بھی کچھ ہے لیکن آپ خود مزید دیکھ سکتے ہیں محفوظات میں تو آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا ہے رافضیوں کے متعلق اس وجہ سے دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ حق بات ہے کیونکہ عقل بھی عقل سلیم بھی یہی مانتی ہے کہ اگر باطل والا اپنا باطل نہیں چھوڑ سکتا تو حق والا اپنا حق کیوں چھوڑے اگر رافضی اپنی رافضیت نہیں چھوڑ سکتا تو کیا میں اپنی توحید اپنی سنت کو چھوڑ کر رافضی کے قریب جا کر اسے ہاتھ ملاؤ کیا اس سے بڑی گزلت ہے اور کس لیے تاکہ کافر دشمن کا ہم سامنا کریں اللہ تعالی کیا ایسی قوم کو کامیاب کرے گا جو حق کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ مل کر کافر کا سامنا کرے اور پھر اگر ہم کامیاب بھی ہو گئے اپنی طاقت کی بنیاد پر جیسا کہ دو کافی لڑتے ہیں نا آپس میں تو ایک کی جیت تو ہوتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کافی پر راضی ہوتا نہیں ہوتا وہ دنیاوی طاقت کی وجہ سے جیت جاتا ہے جس میں نے کہا کہ گولی بات روم روم اور فارسی اپس میں جنگ ہوئی تو ایک میں نے تو کامیاب ہونا تھا اللہ تعالیٰ روم کو کامیاب کر دیا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر راضی تھا برحال اگر اللہ تعالیٰ بالفرز ہمیں کامیاب بھی کر دے ہم سب مل جائیں تو ان رسوخ کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ راب سے آپ کو اپنے سیر پہ بٹھائیں گے یا آپ کو خلیفہ مانیں گے آپ کو امام مانیں گے ابھی ان کی تلوار سے کافر کا خون ٹپک رہا ہوگا آپ کے خون سے اس تلوار کو آلودہ ضرور کر دیں گے یہ عقائد ہیں انہیں عقائد پر وہ زندہ ہیں اور انہیں پر وہ مر رہے ہیں اور صوفی حضرات اگر کوئی وہابی بھی بیچارہ مر بھی جائے تو اس کی نماز جناز پڑھنے والا کافر ہے تو کیا زندگی میں کیا وہ آپ کی قدر کرے گا آپ کو آگے کرے گا آپ کی بات سنے گا بعد میں ہم آپس میں اپنے اختلاف حل کریں گے آپ کون سے اختلاف حل کریں گے اور کون دے گا آپ کا ساتھ آپ کی تعداد ہی کتنی ہے کتنی ہے آپ لوگ اسی لیے میرے بھائیوں حق کو نہاؤ حق کو کیوں دباتے ہو اے مومن اپنا سر اٹھا اور اپنے سر کو بلند کر کے چل تیرے پاس ایمان ہے تیرے پاس توحید ہے تیرے پاس سنت ہے تو اپنے سر کو کیوں جھکاتا ہے کیا تمہیں ڈر ہے کہ تو ناکامی ہو کر اس دنیا سے چلا جائے گا اللہ کی قسم کبھی نہیں جس کے سینے میں توحید ہے ایمان ہے سنت ہے اس کی زندگی اس توفی دوری مان سنت پہ گزر رہی ہے اگرچہ جو اس دنیا میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے اللہ کی قسم اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخر میں بھی کامیاب ہے لیکن اپنا سر جھکا کر اپنی توحید کو دبا کر اپنی سنت کو دبا کر مشرق اور بدرجوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر آپ کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں خیر آج کی دس میں یہی کافی غلط فہمی اس میں بات کافی ہو چکی ہے اگلے درس میں اور بیان کریں گے اللہ تعالی سے آن اور سنت پر چلنے کی توفیقرمائے سلون الحمد للہ